بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ وحدََََََََََ صدق واد نقد وز و حضم اللہ على من لا نبی اباد محترم مسلمان بھائیو بہنو اور مجاہد ساتھیو السلام عليكم ورحمتہ اللہ وبركاتہ آج چودہ سو چالیس ہجری ماہ شوال کی ستائیسویں تاریخ ہے شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ کی کتاب دعوت المقاومت الاسلامیہ العالمیہ سے ہمارا درس الحمد دوسری فصل کے آخر میں پانچ نکات کے بعد زمینے میں جاری ہے آج ہمارا اس سلسلے میں چوتھا درس ہے استاذ محترم نے جیسا کہ پہلے بیان کیا تھا کہ اس وقت امت مسلمہ کے مسائل کا حل مسلح جہاد ہے اس سلسلے میں انہوں نے دو دلائل پیش کیے تھے آج تیسری دلیل پیش کی جائے گی تیسری دلیل میں استاد محترم یہ فرماتے ہیں لقد اثبتت تجار بشروب الاسلامیہ وغیر الاسلامیہ منذ مرحلت الاستعمار و بعد الحرب العالمیت فینیت و الاؤم قدرت الشعوب التي اخذت بمن حج المقومت على علا ارحاق المستمرین و على حمال مسلمان اور غیر مسلم قوموں کے تجربوں نے جب سے غاصب اور قابض قوموں نے دوسری عالمی جنگ کے بعد آج تک لوگوں پر مختلف قسم کے حرب آزمائے اس اصنا میں مسلمان قوموں اور غیر مسلم قوموں کے تجربوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جو قوم بھی مسلح جد جہد کرتے ہوئے عمومی طور پر قابضین اور غاسبین کے خلاف اٹھ کڑی ہوتی ہے تو ان کی اس جد جہد اور کوششوں کے نتیجے میں قابضین ہار جاتے ہیں اور مفتوحا علاقوں کو چھوڑ کر باغنے پر مجبور ہو جاتے ہیں استاذ محترم فرماتے ہیں کہ جس وقت یورپی امریکی اور روسی استعمار اپنی جوانی میں تھا اور بہت ہی سخت دباؤ اور بہت ہی سخت طاقت اور قوت میں تھا اس وقت یہ تمام تجربے ان استعماری قوتوں کے خلاف ہوئے یورپ میں امریکہ میں اور روس کے خلاف اس وقت یہ استعماری قوتیں اتنی طاقتور ضرور تھیں کہ اپنے قبضے کو برقرار رکھتی اور مغلوب قوموں کے حملوں کا دفاع کرتی لیکن اس کے باوجود مغلوب قوموں کی کوششوں نے پوری دنیا کو دکھایا کہ غاسب قوتیں اور قابض قومیں باوجود طاقتور ہونے کے مسلح جنگ کے سامنے نہیں ٹک سکی عالم اسلام میں اور عرب دنیا میں بھی اس جیسے بہت سارے تجربے ہیں مراکش میں الجزائر اور یمن میں عراق مصر اور شام میں افغانستان چیچنیا ہندوستان اور انڈونیشیا وغیرہ میں ان تمام ممالک پر استعماری قوتوں نے پنجے جمائے تھے لیکن انہوں نے مسلح جد جہود کی مسلح جنگ غاصبین اور قابضین کے خلاف کی اور وہ آخر آزاد ہوئے اور ہمارے زمانے میں جو یہ تجربے ہوئے ہیں خصوصی طور پر جہادی عبادت کے ذریعے خصوصی طور پر جہاد جیسی عظیم الشان عبادت کے نتیجے میں جو فتوحات امت کے سامنے اور دنیا کے سامنے آئی وہ فتوحات اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ مسلح جنگ ہی کے ذریعے دشمن کو قابو کیا جا سکتا ہے ہرایا جا سکتا ہے اور دشمن کو تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے بزن اللہ جیسے کہ بوزنیا میں ہوا چیچنیا میں ہوا اور افغانستان میں ہوا وہ املخن خوط الحرب ضد امریکہ فیق فی المطاب و الحیاری وسکوت فیح من جرا عملی واحد فقت فی عہدا فلحاد عش اور من سپتمبر استاد محترم جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے 2004 تک ہمارے درمیان رہے اور اس کے بعد وہ گرفتار ہو گئے اللہ تعالیٰ انہیں رہائی آتا فرمائے باعزت اور صحت و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں رہائی آتا فرمائے فرما رہے ہیں کہ اس وقت جب کہ ہم امریکہ کے خلاف ایک جنگ میں مصروف ہیں تو اس جنگ پر نظر رکھنے والے اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ابھی سے ایک صرف ایک کاروائی کے نتیجے میں جو کہ گیارہ ستمبر کے دن ہوئی صرف ایک کاروائی اس کے نتیجے میں امریکہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا آپ حضرات کو معلوم ہے کہ امریکہ پچاس زائد ریاستوں کا ایک اتحاد ہے جسے یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہا جاتا ہے یہ جس وقت گیارہ ستمبر کے دن حملے ہوئے تو امریکہ میں ٹوٹ پوٹ شروع ہو گئی تھی اور یہ ٹوٹ پوٹ وہاں آج بھی موجود ہے اور اس کے نتائج انشاءاللہ اللہ بہت جلد ظاہر ہونے والے ہیں آج جب کہ ہم دو ہزار انیس میں موجود ہیں افغانستان سے امریکہ بھاگنے کی تیاریوں میں مصروف ہے امریکہ کو جس بات نے افغانستان سے بے عزت ہو کر نکلنے سے روکا ہوا ہے وہ ہے عالمی شرمندگی امریکہ کو یہ معلوم ہے کہ افغانستان جیسے ایک غریب ملک میں طالبان جیسے بے وسائل جن کے پاس وسائل بھی نہیں نہت قسم کے یہ مجاہدین ان کے سامنے ہار کر شکست کھا کر مغلوب ہو کر جب یہ قوتیں یہ طاقتیں اپنے اپنے ملکوں میں اور اپنی اپنی ریاستوں میں جائیں گی تو ان کا کس شرمندگی ذلت اور رسوائی کے ساتھ استقبال کیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں امریکہ میں کیا کچھ ٹوٹ پھوٹ ہوگی اس کا اندازہ امریکہ کو بخوبی ہے اور آپ حضرات بھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سویت یونین روس جس وقت ختم ہوا تھا تو یہ ایک بہت بڑا اتفاق اور اتحاد تھا اور بہت بڑا ایک سرخ ریچ تھا لیکن افغان جہاد کے نتیجے میں مجاہدین کے اخلاص اور ان کے اتحاد و اتفاق کے نتیجے میں روس جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا اور دسیوں ریاستیں جو ہے وجود میں آئیں اور روس آج جو ہے اپنے آپ میں دوبارہ سے سمٹ چکا ہے یہی حال انشاءاللہ امریکہ کا ہونے والا ہے استاذ محترم فرماتے ہیں وقت اثبتت المواجہ تمال امریکہ نفل عراق و افغانستان اومن قبل حافظ صومال و حرب آصف صحرا ان المریکن عجیزون عن الحدور امریکیوں کے ساتھ جو آمنے سامنے جنگیں ہوئی ہیں عراق میں اور اب اخیر میں افغانستان میں اور اس سے پہلے صومالیہ میں اور طوفان صحرا کے نام سے جو جنگ خلیج میں لڑی گئی ہے ان المریکن عجیزون عن حدور اولمواجہت على العرد ان جنگوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ امریکی جو ہیں یہ آمنے سامنے کی لڑائی اور زمین میں آ کر لڑنے سے بہت ہی زیادہ آجز ہوتے ہیں اور بہت ہی بے بس اور بےکس قس قسم کے ہوتے ہیں یہ آمنے سامنے کی لڑائی یہ امریکی فوجیں آمنے سامنے کی لڑائی کے قابل نہیں ہے ہاں ہم ہی میں سے ہماری زبان بولنے والے اور ہمارے ہی ہم نام اور ہماری ہی ہم قوم لوگوں سے انہوں نے اپنے لیے کچھ ایجنٹ اور ٹاؤٹ بنا لیے ہیں جنہیں یہ اپنی جنگوں میں استعمال کرتے ہیں وہ ان امجاد محصور نشر الخراب الموتی ودمار فوق اوس المدنی من فقط۔ اور یہ بات بھی ظاہر ہوئی ہے کہ ان امریکیوں کی جو برتری ہے یہ صرف تباہی بربادی اور عام شہریوں پر فضا سے بمباری کرنے تک محصور ہے یہ عام شہریوں پر فضا سے بمباری کرتے ہیں موت ہلاکت پھیلاتے ہیں بربادی اور تباہی پھیلاتے ہیں اور اسی کے ذریعے لوگوں پر اپنی بدماشی اور تھانے داری چمکاتے ہیں اور اپنی برتری لوگوں کے ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بعض علاقوں میں جو کاروائیاں ہوئی ہیں ان کا نتیجہ ہے استاذ محترم فرماتے ہیں فَكَيْفَ لَوَاجَهَتْ اَمْرِيكَا مُقَاومَةٌ اسلامیتٌ عالمیتٌ شاملتٌ في كافت بلاد المسلمین بل وفی كافت بلاد الدنیا وفی عقر دارها ماذا لدیها من حیلت اللہ الانسحاب والفرار اگر امریکا کا مقابلہ ایک ایسا جہاد کرے جو اسلامی ہو عالمی ہو شامل ہو یعنی تمام مسلمان اس میں شامل ہوں تمام مسلمان ملکوں میں بلکہ پوری دنیا میں اور خود امریکہ کے اپنے ہی شہروں میں واشنگٹن میں نیو جرسی میں بوسٹن میں واشنگٹن میں تو اس کا کیا حال ہوگا من حلۃ الا الانسحاب والفرار امریکہ کے پاس سوائے بھاگنے کے اور پیٹھ دکھانے کے کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا انشاءاللہ